سلام سز میں ہر بلا کو سلام بز میں کائے آلے رسو یہ سلام آج زانہ کبو تصریف رکھیں سات تاریخ سات تاریخ ان شاء اللہ اٹھے والی مشرقہ کا پروگرام ہوگا تمام یہ اباب کو شدک دی جاتی ہے ابھی ایک دفعہ سورت پاتیا تین دفعہ دفاع سورت ابوت خوشی پاٹن بھی صاحبان کی سایبان. امین سب کو قوز بلام نشہ تو دردی بسم اللہ تعالی اللہ وسلم یا سیدنا وہ مولانا محمد علی سیدنا وہ مولانا محمد باقری علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا بنت پاک پاک کے مول کی بار کر مشکل تو دستگی پناہ خدا مدد محمد سخشائے مردہ شیر خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گد مگی جو کہ مرتضٰی ذات یا اللہ یا یا بابو یا رضا کو یا امداد کو امداد کو از بند غم ازاد در دین دنیا شاک محفل پاک ذکر ازگار نظر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے تصویر تو فتن عقیدت پیش کرنے ہیں قبول فرموزہ فرما آمین اللہ پاک اس نے اسو عطیہ ت فتن عقیدت علیہ الصلوۃ سے بھی بھی المسجد کے پاک نے حضور پیش کرنے قبول تو منظور امین اس نے ثواب توفہ و ندیہتہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہواجدار نے جس نے ثواب توفۃ نادیا تھا نذوات الملتقات میں حضور پیش کرنے قبول فرمانا آمین اے اللہ پاک جس نے ثواب توفۃ نادیا تھا 14 کربلا شاہ نے فزائل نے کہہ دیا نے حضور پیش کرنے قبول فرمانا آمین پاک نے پاک نماز ادا کرنے بیمارات سا سارے سرکار پاکنہ عشق مبارک سر جی دل مطابق میں خصوصی رکھا